آج کے سبق میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے یا المؤمنین نبی القتال اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو ایمان والوں کو مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیجیے آپ ایمان والوں کو مسلمانوں کو جنگ کے لیے اباری قتال کے لیے ان کو شوق دلائیے یہ ایک بات ہو گئی سب سے پہلے ہم یہ نقطہ ذکر کریں گے کہ اللہ جل جلال نے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جل قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ وما ارسل کا اللہ رحمت کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے یعنی سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارے جنگ رحمت ہے تو جنگ کیا رحمت ہے آسان کام ہے کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کا پاؤں کٹ رہا ہے کسی کا بیٹا یتیم ہو رہا ہے کسی کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے کسی کا گھر تباہ ہو رہا ہے کسی کا مال ختم ہو رہا ہے کسی کی جان جا رہی ہے تو یہ آسان کام ہے تو اس آیت کے ساتھ اس آیت کے درمیان تطبیخ اور مناسبت کیا ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر جب کسی کا پاؤں کاٹتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں لوگ اسے پیسے دیتے ہیں اور جلدی مچاتے ہیں کہ ہمارے مریض کا پاؤں کاٹو جلدی کاٹو ایک لاکھ روپے لے لو لیکن اس کی ٹانگ کاٹو جلدی کاٹو اس لیے کہ وہ گندی ٹانگ ہے وہ خراب ہو چکی ہے اگر اسے نہ کاٹا جائے تو یہ مریض پر ظلم ہوگا اور خطرہ یہ ہے کہ اس کے پورے جسم میں بیماری پھیل جائے اور وہ مر جائے گویا اس کی ٹانگ کاٹنا رحمت ہے اور اس کی ٹانگ نہ کاٹنا ظلم ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پہلے سے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں نمبر لیتے ہیں خصوصی طور پر سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے اس کی ٹانگ کٹوا کر آتے ہیں لیکن اگر ڈاکو کسی کی ٹانگ کاٹے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نہیں اسی لیے کہ ڈاکو ظالم ہوتا ہے وہ انسان کو خراب کرنے کے لیے ٹانگ کاٹتا ہے کہ اس کے بعد سے یہ نہ چل سکے گا نہ پھر سکے گا اور ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ٹانگ کاٹتے ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ڈاکو اور ڈاکٹر میں بہت بڑا فرق ہے تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے پیغمبر علیہ سلاد وسلام کو جو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی رحمت ہے اس لیے کہ انسانیت کے اندر انسانوں کے اندر کفر شرک بدماشی سرکشی خیانت اور جنایت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ بغیر ٹانگ کاٹے بغیر بعض لوگوں کو کاٹے بغیر بعض لوگوں کو قتل کیے اصلاح ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں ہے جیسے زخمی مریض کی ٹانگ کاٹے بغیر اس کی جان بچانا مشکل ہے اسی طرح انسانیت جب خراب ہو جاتی ہے انسان جب بگڑ جاتے ہیں تو ان میں سے بعض کو جب تک نہ کاٹا جائے تو انسانیت کی اصلاح اور انسان کی بہتری نہیں ہو سکتی جیسے ڈاکٹر کا مریض کی ٹانگ کاٹ دینا رحمت ہے اور مریض والے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کو پیسے دیتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اسی طرح پیغمبر کا علیہ السلام کافروں کو کاٹنا ان کو قتل کرنا یہ رحمت ہے عما ارسلہ کا اللہ رحمت بات سمجھ میں گئی دوسری بات یا ہر دل مین القطال یہاں اللہ جل جلال پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کو امر کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیں جنگ کرنے کے لیے لوگوں کے خون کو گرمائیں جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو اُبھاریں ان کو شوق دلائیں کہ میدان جنگ کی طرف لپکو جھپٹو مارو کافروں کو قتل کرو کافروں کو تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنگ کی ترغیب دینا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تقریرے کرنا اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کی ترغیب دینا اللہ کے دشمنوں کے خلاف ظالموں کے خلاف شریعت کے دشمنوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم کس کو دیا ہے پیغمبر علیہ السلام کو دیا ہے اور جس کام کا حکم اللہ جل جلالہ پیغمبر کو دیں وہ یقیناً بہت بڑا کام ہے